چلیں الحمد للہ وقفہ سلام اللہ ام آباد اللہ رب العالمین اور اس کے ہدایت دیے ہوئے احکام اور تعلیمات پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو عربا کا فکبر کا تقاضا یہ ہے رب نے ہمیں جو کچھ ہدایات کتاب اللہ سنت رسول کی شکل میں دیا ہے ہمیں اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی سے بہتر نظام حیات کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک نبی رہی سرافسنام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پار کر وہ من احسان واہ قیلا و من اس کو میرا حدیث جگہوں پر نبی رہیش سرافسن غالباً اسی نقطے وربا کا کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیا زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کائنات میں کوئی اور نہیں دے سکتا تھا ایک قسم کی بڑی کبری آئی تھی غالباً اسی لیے نبی علیہ سراط زندگی میں جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے جمعہ کا خطبہ یا کوئی اور تو آپ آغاز جانتے ہیں اللہ کے نبی ہر خطبے کے ابتدا میں پڑھتے تو امن خیر الحدیظ کتاب ہوا وہ خیر ہریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سب سے بہترین باتیں ہدایات تعلیمات اللہ کے کتاب کی ہیں قرآن میں ہیں اور سب سے بہترین طور طریقہ اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی چیز کا اقرار آپ کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی کی سنت سے طریقے سے بہتر نظام حیات اور زندگی گزارنے کے طریقے کسی اور کے پاس نہیں ہیں اور نہ کوئی ہمیں اس سے بہتر طریقہ بتا سکتا ہے اب سوچئے انسان اگر اس بات کا اقرار نہ کرے اعتراف نہ کرے ایمان میں اللہ تعالی کے فیصلے میں شخصیے کتنا بڑا چرم چند چیزیں کتنا نقصان ہے وہ آج سمجھیں اور ایسی نظریہ رکھ لینے والے کتنے خسارے ہیں نمبر ایک رب نے اپنی کتاب کے اندر جو فیصلہ دیا نبی کی سنت کے ذریعے جو ہمیں نظام حیات عطا کیا اتنی ساری تعلیمات اور ہدایت ہم کو جو دی اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ نہیں آج یہ فلاں طریقہ زیادہ بہتر ہے یا اس میں زیادہ خیر ہے اس کا مطلب کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں ہے اللہ رب العالمین کی باتوں پر یہ یقین نہیں اور یہی انسان کے ایمان کو ختم کرنے والا عمل ہے انسان اف تک پہنچ جاتا ہے قرآن پاک شروع الشا میں اللہ نے سراہت کی ہے کہ یہ ایمان سے محروم آپ سوچیں اگر انسان فجے کے وقت اب سلا تو خیروما نو سنتا ہے انسان اصلاح تو خیروم میرا نو لیکن اس نفس کہتا نہیں سو لو اب انسان نے اپنے نفس کی پیروی کی اگر انسان یقین نہ رکھے تو انسان ایمان سے محروم دل میں شکوک اور شبحات ہاتھ آ گئے آیا تینا یو کینون پر نہ ہوا اللہ کی ہر بات پر یقین ہونا چاہیے وکانوا یا جنت میں جانے والے لوگ جو ہماری اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ہر حکم پر یقین کامل رکھتے تھے یقین ختم ہوا نمبر دو دوسرا بڑا خسارہ کیا ہوا ایمان کا ضائع ہو جانا یہ تو پہلا خسارہ اور دوسرا خسارہ کیا ہوا وہ بھی بڑا خطرناک انسان اگر اللہ تعالی کے حکم کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا نفس کی پیروی پر آیا نفس پرستی اپنے نفس اپنی پسند کے لیے اس نے اللہ کے حکم کو پیچھے ہٹا دیا نبی کے سنت کو پیچھے ہٹا دیا تو نتیجہ کیا نکلا اللہ اکبر نبی کے سنت اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا اور نفس کی پیربی کی تو اس انسان کو نفس پرست کہا جاتا ہے اور نفس پرستی انسان کو چہنم تک پہنچا دیتی ہے چنانچہ اللہ حرب العالمین نے فرمایا اے نبی اس شخص کو ہدایت کیسی مل سکتی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا الہ کے معنی موتا اور معبود نہ اللہ کی بات سنتا ہے نہ نبی کی بات سنتا ہے نہ قرآن کی بات سنتا ہے نہ سنت کی بات سنتا ہے بس کرتا وہ ہے سنتا ہے اپنے نفس کی جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے من آئی تمانخا الہ افانتکون والے ہی وکیلا انسان اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے اور انسان اس کے علاوہ بھی بہت سارے خسارے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے گہروں کے قانون کو گہروں کے نظام حیات کو اچھا سمجھا تو اسی شریعت میں قرآن کی آیات میں اس کو کفر کرا دیا انسان کفر میں واقع ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیشہ اپنی ساری زندگی کا نظام اور اللہ اس کے رسول کی شریعت کے تابع بنانا چاہیے ایک شخص نبی کا فیصلہ سنا دو آدمیوں کا جھگڑا دو آدمی تھے ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے دونوں صحاب دونوں کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اپنے کھیت میں پانی لے جانے کے لیے آباسی کے لیے دونوں کا اختلاف ہوا دونوں جھگڑ گئے دونوں کے جھگڑنے کے بعد دونوں جب جھگڑ گئے تو فیصلہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا اور فیصلہ ایک صحابی کے حق میں کر دیا حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تارانو ان کے حق میں فیصلہ کیا حق ان کا تھا لیکن جس کے خلاف فیصلہ پڑا اس نے آپ کے فیصلے کو پسند نہ کیا اس نے کہا اچھا آپ نے فیصلہ اس لیے کیا کہ آپ کے پوفی داد بھائی آپ نے رشتے داری کا خیال کرتے ہوئے غلط فیصلہ کر دیا اس نے فیصلے پر تنقید کر دی فیصلے کا فیصلہ قبول کرنے کے بجائے اس نے فیصلے کو ٹھکرا دیا اعتراض کر دیا اتنا ہی کہا ابھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں تھا اس کے ذہن میں بات آئی فیصلہ یہ بہتر تھا لیکن اللہ کے رسول نے ایسے جو کیا ہم جو سوچ رہے وہ زیادہ افضل تھا اور نبی نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں وہ غلط تھا اتنا ہی اس کے دل و دماغ میں آیا اور زبان سے تیر دیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے وہ شخص ابھی وہیں موجود اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو سورت انسا کی آیات لے کر کے بھیج دیا جب امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی نے آیت لے کر بھیجی ہے آیت کیا ہے شیفانی رجیب فلاح و رب من حق تا کے منہ کا فیما وہ تَسْلِيمًا کتنی شدید بھائی فلاں اللہ نے لڑکے نہیں نہیں وربی کا آپ کے رب کی قسم اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی وہ جیسے جی سمجھ رہا ہے ایسا نہیں آپ کے رب کی قسم کسم حق تا حق کے منہ یہ جو کھڑے ہیں سامنے کلما پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو جج اور حکم تسلیم نہ کرنے اور پھر اپنے جھگڑے میں حق آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ, آ, اپنے جھگڑوں میں آپ کو حق موجود تسلیم کر لینے کے بعد بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا فیصلہ قبول نہ کر لیں آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو جب تک قبول نہ کر لیں یہ ضر مسلمان نہیں مومن نہیں ہو سکتے اور کریں اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے ندان سے اقوال افعال قانون سے بہتر کسی اور کو سمجھنے کا انجام یہ کہ ایمان دکھا دے اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلافات میں آپ کو حکم اور جد تسلیم نہ کر لیں اور آپ کا آپ کو جج اور حکم تسلیم کر لینے کے بعد بھی اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں دو چیزیں ہو گئی تیسری تھی اور آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے بعد آدمی کبھی فیصلہ قبول تو کر لیتا ہے در سے خوف سے دباؤ سے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا غور کرے اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر کے آئے ہیں یہ دونوں یا ان کے علاوہ جو بھی ہوں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو حکم اور جج تسلیم نہ کر پھر فرمایا اپنے جھگڑے میں جج اور حکم تسلیم کر لینے کے بعد بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں پھر تیسری چیز اللہ نے آخر بیان کیا اور آپ کا فیصلہ قبول کر لینے کے بعد بھی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ وہ سل تسلیمہ جب تک کہ یہ خوش دلی سے یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے نہیں سب سے اچھا فیصلہ یہی تھا جو آپ نے کیا جب تک یہ نہیں دل میں تصور ہوگا تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے یعنی اگر آپ کو جست کر لیا آپ کو فیصلہ آپ کا فیصلہ قبول بھی کر لیا لیکن قبول کرنے کے بعد بھی دل میں کچھ شخص سبہ رہ گیا نہیں نبی نے تو فیصلہ کیا لیکن اگر ایسا کرتے تو اچھا تھا ایسا کیا وہ غلط ہے بلکہ ایسے کرنا تھا جب تک یہ تصور میں ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دل و دماغ میں یہ تصور اور یقین ہے اور میں پیدا کرے کہ نہیں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح اور درست ہے اس سے بہتر فیصلہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اسی لیے نبی علیہ اللہ شامل کے حدیث آپ نے ساتھ روایا وفسیبی ولہ وحید ولدی نفسی بہلا نفسی و لا کم حت آیا کونو ہوا ہو تب علامی بھی اے لوگو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائے احکام کو خوش دلی سے اور براہ و رقبت قبول نہ کر لے تو یہ پانچواں مقام ہے جہاں ورب کا فکبر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب کی عظمت بیان کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے اکول کو لہٰذا سکفر اللہ بنکل بس